جمع کی مبارکباد دینا کیسا ارے باپا جان آپ ہر جمعہ کو سوشل میڈیا پر جمع المبارک کی مبارکباد دیتے ہیں آپ اسے کیوں کرتے ہیں بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا کیوں یوز کرتے ہیں کیا یہ بدعت نہیں ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کرنا اور اسکرین پر جواب طلب کرنا یہ بھی تو بدعتیں ہیں جب کے مانا نہیں چیز ہر نئی چیز بدتر جو رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوئی وہ تک مگر بدعت کی قسمیں ہیں بدعت حسن بھی ہے بدعت سیاح بھی ہے بعض بدعتیں تو واجب ہوتی ہیں جیسے قرآن کریم پر زیر زبر پیش لگائے گئے اور جس انداز میں یہ قرآن کریم ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں پہلے جو انداز میں صحابہ کرام علیم الردوان نے جس کو لکھا وہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا بلا ماشاء اللہ تو یہ بدت ایسی ہے کہ زیر زبر پیش نقتے بھی نہیں تھے نا جیم کے پیٹ میں نکتا پر یہ تھا ہا کے سر پر نکتا آ گیا تو خا بنا ہاں کے پیٹ میں نکتا آیا تو جیم بنا تو اب ہم لوگ تو پڑھی نہیں سکتے اس کو وہ اہل عرب تھے وہ پڑھ لیتے تھے تو اس لیے یہ بدعت واجب ہے واجب ہے یہ تو اسی طرح جمع المبارک یہ برکت والا ہے جمعہ جو ہے برکت والا دین ہے اور حدیث پاک میں جمعہ کو عید کہا بھی گیا ہے تو اس لیے جمعہ مبارک وہ اگر کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ دعا ہی ہے یہ کہ اللہ تعالی جمعہ کی آپ کو برکتیں نصیب فرمائے تو اس میں دعا میں حرج کیا ہے اچھی ہے نا تو یہ بیٹے وسوسہ آپ کو اور یہ بدعت ضرور ہے لیکن یہ بدعت حسن ہے جس نے جاری کیا اس کو ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا عمل کرنے والوں کا مجموعی طور پر ثواب جاری کرنے والے کو ملے گا اور ان دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس نے عمل کیا کہ اس کے ثواب سے کچھ کٹوتی ہو کر ملے اللہ کی رحمت ہے مسلم شریف کی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ اس نام میں جو اچھا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا اور یہ پھر برا طریقہ جو جاری کرے گا اس کو گناہ ملے گا اس پر عمل کرنے والوں کو گناہ ملے گا یہ مضمون میں ہے تو اچھا طریقہ جاری کرنے کی تو میرے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے ورنہ تو بہت ساری چیزیں رد ہو جائیں گی یہ مسجدیں لین کی بن رہی ہیں خوبصورت یہ سب کیا ہے تو کھجور کے تنے کی بناؤ چٹائی کی چھتیں بناؤ تو کیسے ہوگا مائک کا استعمال مائک پر ادان دینا حضرت بلال نے درست شریف نہیں پڑھا یہ تو یاد رہ گیا حضرت بلال نے مائک پر ادان کبھی نہیں دی تھی یہ کیوں یاد نہیں رہا اس میں اپنے علاج کرنے کی ضرورت ہے اپنے ماتین کی اپنے دل کی تو اس لیے بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں اچھی اچھی تو یہ بالکل جائز کارے ثواب ہیں سلو علیہ اخبیب صلی اللہ علیہ وسلم